رجیم بسم بلا الرحمن رحیم الحمدللہ للہ آسٹریلیا میں آج رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں کا آغاز ہو گیا ہے آج رات رمضان المبارک کی پہلی رات ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس رمضان کو ہماری بخشش کا رمضان بنا دے یہ وہ رمضان ہو جس میں ہماری بخشش کے فیصلے کر لیے جائیں آج انشاءاللہ اللہ اسی مناسبت سے ہم اپنے دورۂ تفسیر کا آغاز کریں گے سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ اللہ آغاز کر کے سورہ بکرا کے ابتدائی حصے پر ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے سورہ بکرا کے ابتدائی حصے میں آپ تین طرح کے لوگوں کے بارے میں سنیں گے اور ان کی خاص عادات اتوار اور کریکٹرسٹکس کے بارے میں سماعت فرمائیں گے اس لیکچر کو اس نیت سے سنیے اس انداز سے سنیے کہ ہم نے وہ تمام کریکٹرسٹکس جو دین سے دور ہونے والے لوگوں کے تھے ان سے خود کو بچانا ہے تو آئیے آج کا لیکچر سماعت فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت نماز صور فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جامع ترمیزی کی روایت میں کہ یہی سب من المثانی ہے بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اور یہی قرآن عظیم ہے یعنی عظیم قرآن یہ عظمت خود قرآن میں سورہ فاتحہ کی ہے سورہ ہجر کی آیت ستاسی سورہ ہجر آیت ایٹی سیون میں سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان آیا ہے وہ ہم تفصیل کچھ وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ابھی مختصر بیان اور سورہ حجر کی ہے ستاسی میں تھوڑی وضاحت اور آئے گی اس کو حضور نے فرمایا ترمیزی کی روایت میں کہ یہی سب من المسانی بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اور یہی قرآن عظیم ہے اور ایک حدیث میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں اس صورت کو ہی الفاتحہ کو ہی سلاد یعنی نماز قرار دیا آخر میں ذکر کریں گے انشاء و سبحان و تعالی اور ہر ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اور اس سورت کو ہی سلاد یعنی نماز قرار دے دیا گیا یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اس کے کی مزامین کیا ہے نمبر ایک, ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں گڈ نیچرڈ پرسن ایک انسان اس کی فطرت اگر سلامت ہو اپنے وجود اور کائنات میں غور کرے گا تو اللہ کو پہچانے کا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اپنے وجود میں دیکھے گا اخلاقی حص کو دیکھے گا نیکی بدی کا شعور جو بنیادی طور پر بلٹن ہے اس پر اگر توجہ کرے گا تو آخرت کا احساس اس کو ضرور ہو جائے گا یہ ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی جو سورت الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان غور و فکر سے ایک درجے میں خالق کو پہچان سکتا ہے اور آخرت کی ضرورت کا احساس بھی اس کو ہو سکتا ہے دوسرا اس صورت الفاتحہ میں تینوں بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں ان کا بیان بھی ہے توحید کا بھی آخرت کا بھی اور رسالت کا بھی سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی اور تینوں بنیادی عقائد توحید آخرت اور رسالت کا بیان بھی ہیں اور اس صورت میں اللہ سے دعا کرنا اس کا بھی طریقہ ہمیں سکھایا گیا ایک اور ترجمانی یا موضوعات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ پہلی تین آیات اس میں صرف اللہ کا خالص اللہ کا بیان ہے آخری تین آیات خالص بندے کے لیے بیان ہے اور درمیان میں چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے تو سورہ فاتح کیا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذکر بھی اب آئیے تھوڑی سی وضاحت کے بعد چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح کی طرف <تصفح> الحمد رب العالمین کل تاریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کتاب کائنات کو پڑھو گے تو خالق کائنات کی معرفت ملے گی آج تو بگ بینگ بھی سمجھ رہے ہیں بلیک ہولز کی طرف بھی پہنچ گئے ایکسپینڈ یونیورس بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو پوری کائنات اپنے اندر بھی جھانکو گے تو خالق کی کرم فرمائیاں اس کی قدرت کے نظارے تمہیں میسر آئیں گے اس پہ غور کرو تو کروڑ ہا کروڑ نعمتیں تمہیں دینے والا وہ رب ہے ہر ہر حاجت کو پورا کرنے والا اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے یہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا پہلا تعارف ہمارے سامنے کیسا ہے وہ رب اور الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا اس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں دریا کی روانی کی طرح تسلسل بھی ہے تو اس کی رحمت میں جوش بھی اور تسلسل بھی یہ پہلا پہلا تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اچھا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی رحمت کا اصل ظہور تو کہاں ہوگا آخرت میں اسی لیے علماء نے یوں لکھا رحمان الدنیا دنیا کا رحمان ہے جوش ہے رحمت میں سب کو دے رہے لیکن مسلسل کس کو عطا کرتا رہے گا رحیم الآخرہ آخرت میں اپنے فرما برداروں کو مسلسل مسلسل فرماتا رہے گا اور اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے ایک بندہ ایک کو قتل کرے ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے اتنا ہی کر سکتے ہیں نا مگر اس کی بیوہ اور جو بچے رول گئے اس کا خمیاز خمیازہ کون بھگتے گا اور ایک بندہ سو کو قتل کر دے تو کتنی دفعہ قتل کریں گے ایک ہی دفعہ تو اس دنیا میں سزا ملنا ممکن نہیں مکمل طور پر اسی طرح نیکی کا اجر ملنا بھی ممکن نہیں یہ احساس ہے فطرت کے اندر تو یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک عالم برپا ہو جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی بھی بھرپور سزا مل جائے تین آیات اللہ کا بیان توحید کا ذکر بھی آ اور آخرت کا بھی چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ابود اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کون وہ اللہ وہ رب وہ رب ہی تو تمہارا حقیقی معبود ہے تو اب یہ اقرار کے انداز میں بات ڈھل گئی اب تک تھرڈ پرسن میں کلام ہو رہا تھا وہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے بدرے کے دن کا مالک ہے اب سیکنڈ پرسن میں خطاب شروع ہو گیا ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے اہ ابود اے اللہ تیری لیہ عبادت کرتے ہیں عربی اسلوب میں یہ فعل مذارع ہیں جس میں حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ممکن ہے تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا اور کرتے رہیں گے آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں دعویٰ ہے نا اور کرتے رہیں گے یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آجائے کا گا بات ذرا ہلکی ہو جائے گی ایا کنعبدو ا لہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت پر بعد میں کا نام کریں گے غلام کو کہتے 24 گھنٹے کا غلام دیکھیے غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں محبت کے جذبے کے ساتھ کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے اللہ میں رمضان میں بھی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے آگے فرمایا اچھا عبادت اللہ کا حق ہے یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لیے وہ یا کنسعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ بندے کی حاجت ہے یہ بندے کی حاجت ہے کیا مطلب اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی لیے نمازوں کے بعد نبی اکرم علی السلام نے دعا سکھائی اللہ عین علی ذکری کا شکری و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی کیا مطلب عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت اگلی تین آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے سراف المستقیم اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اللہ کو پہچان تو لیا وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے مگر کیسے کریں یہ انسان عقل نہیں بتا سکتی فطرت میں اللہ کا تعارف تو ہے بنیادی فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس تو ہے بنیادی لیکن اللہ سبحان و تعالی کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے تاریخی واقعات ہے حضور علی السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو موحد تھے شرک سے دور, توحید پر کاربن تھے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں اللہ تجھے پہچانتے ہیں مانتے ہیں مگر بتا تو دے تیری عبادت کیسے کی جائے یہ انسانی عقل نہیں بتاتی یہیں پر انسانی عقل رکتی ہے اور وہیں کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے دن اثرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما انفرادی معاملات میں بھی اجتماعی معاملات میں بھی کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں اہ دن المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما سیدھا راستہ کیا ہے زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمیزی میں وہ راۃ المستقیم یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے ادھر دعا کر رہے ہیں ادھر اللہ قرآن حکیم میں البقرہ میں فرما رہے تاب اللہ ریبا فی البتہ راستہ ایک ہے تھیوریٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی تو تھیوری کیا ہے جو ہدایت آئے گی پیروی کرنا اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں ایک ہے سمجھا دینا ایک ہے اشارہ کر دینا یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانے بس سیدھے جانا رائٹ ہو جانا ایک ہے نہیں اس کو انگلی پکڑ کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دے وہاں تک اب اللہ تری ہدایت کے محتاج ہیں اچھا وہی آئے تو وہی کا پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی ضروری ہے سادہ سی بات یہ ہے کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ طریقہ بھی ضروری ہے چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے سروت الدین انعمت تعلیم راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا انعام کن پر ہوا قران میں سورہ نساء ایت 69 میں پڑھیں گے انبیاء صدیقین شہداء صالحین وہاں تفصیل 아 گی انبیاء کے امام کون ہے امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کا راستہ کیا ہے اللہ کی طرف سے آئی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے اچھا یہ بھی بتا دیئے چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے غیر المحم علیہم جن پر نہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے حدیث میں ہے مصرب احمد کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر اور حدیث ہے احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ گمراہ ہوئے سورت البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ سوریہال عمران اس کے بعد آئے گی نسارا کا ذکر بہت آئے کہ وہاں بہت تفصیل آ جائے گی نکتہ کیا ہے پہلے وہ مسلمان تھے پہلے وہ امت تھے پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غذب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سور البقرہ اور انشاءاللہ شاء اللہ سورہ عالمران میں آ جائے گا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما برکت کیا ہے اس کی بخاری شریف کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایسی احادیث میں صغیر گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے لیکن بڑی بات ہے جی تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا توحید کا ذکر آ گیا آخرت کا بھی آ گیا رسالت کا بھی آ گیا یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہے تو دین کا خلاصہ سور الفاتحہ میں آ گیا سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ دعا کرنے کا طریقہ بھی آ کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو اب وہ حدیث شریف جس میں اللہ نے سور فاتحہ کو سلاد یعنی نماز قرار دے صحیح مسلم کی قسم تو سلاد بین و بین آبدی نسف و نصفین اللہ فرماتا ہے میں نے سلاد کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا آدھا آدھا ہو گیا ساڑھے تین آیات اللہ کے لیے ابود تک ساڑھے تین آیات اللہ کے لیے اور آخر تک بقیہ ساڑھے تین آیات بندے کے لیے اللہ فرماتا جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتے میرے بندے نے میری حمد بیان کی دوسری آیت کہتے ہیں رحمان الرحیم اللہ کہتے میرے بندے نے ثنا بیان کی تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم دین اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی چوتھی آیت پڑھتا ہے یا کنا ابودیا کر سعین اللہ فرماتا یہ میرے میرے بندے کے درمیان مشترک ہے آگے سنے ولی عبدی ما سأل سل اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا پھر بندہ آخری تین آیات میں دعا کرتا ہے ایک دن سرات المستقیم سراۃ انعمت علیہم غیر المحبوب علیہم البین اللہ فرماتا ہے لبدی یہ سارا میرے بندے کے لیے ابدی ماسا ال اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سور فاتحہ کوئی سلاد کہہ دیا گیا اللہ اکبر حدیث کسی اللہ کا کلام تو عام حالات میں ہمیں ایک ایک آیت پر رکنا چاہیے اب آپ تراوی میں قادر صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا ٹھیک ہے اس سے کہ ترابی کا ایک اپنا معاملہ موڈ ہوتا ہے لیکن عمومی اعتبار سے سورے فاتحہ کو ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھنا یہ بھی مصنون عمل ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر آیت پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے بس جی میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا بہت کچھ بیان کے لیے ہے پورا قرآن پڑھیں گے سب آئے گا ان کیونکہ پہلی شب ہے بہت طویل نہ ہو جائے پہلا سیشن اس لیے شعوری طور پر اس کو ہم نے کوشش کی کہ مختصر سورت الفاطہ کا بیان ہو کچھ تشنگی باقی ہے رہے اللہ کرے اور وہ تفسیر آئے گی سورہ جائت نمبر ایٹی سیون میں ان شاء اللہ اس کے بعد سورت البرا صحمان رحیم الفلامیم صورت البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت طویل ترین مدنی صورت ہے اس کے بہت سارے مضامین ہیں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ کل بھی چلے گی پرسوں بھی چلے گی سورت البقرہ کی تشریح انشاءاللہ شاء اللہ وہ تفصیلات آئیں گی بعد میں دو تین مختصر باتیں پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم کی شریف کی روایت ہے ہر شے کی کوئی چوٹی کلائمکس ہوتا ہے عروج قرآن کا کلائمیکس اور عروج سورت البقرا ہے حدیث حضور علی السلام کی بخاری مسلم میں یہ سورہ البقرہ اور آل عمران یہ وین دو روشن صورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی البقرہ اور آل عمران سورت البقرہ کے پہلے دو رو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تعلق سے دو تین بہت تمہیری باتیں سورت البقرہ مدنی صورت ہے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے تہائی قرآن سے مراد مکی صورتیں وہ نازل ہو چکی چنانچہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کہتے جائیں گے بھائی یہ باتیں مکی میں آئیں گی کیونکہ مصحف کی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس میں مکی صورتیں بعد میں آنی ہیں لیکن البقرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو کچھ باتیں بہت مختصراً آئیں گی تو بس یس کر دیا جائے گا کہ تشریح کہاں آئے گی مکی صورتوں میں کہ دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے اور حضور مدینہ آئے ہیں یہاں یہود آباد ہیں ان سے سابقہ پیش آ رہا ہے ان کو بھی دعوت دینی ہے ان کے سامنے جماعت صحابہ کا کردار بھی پیش ہوگا اور آگے چل کر اسی مدینہ شریف منافقین کا گروہ بھی پیدا ہوگا اس تعلق سے پہلے دو رکو سمجھتے ہیں ان پہلے دو رکو میں قرآن کی انقلابی دعوت اس کو قبول کرنے والے آگے بڑھ کر متقین ان کا بیان بھی ہے کھل کر مخالفت کرنے والے کافرین ان کا بیان بھی ہے اور درمیان درمیان میں رہنے والے زبان سے اقرار دل میں تصریق نہیں جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر رکھا ہے منافقین ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا پہلے رقو میں پانچ آیات میں متقین کا بیان دو آیات میں کھلے کافروں کا بیان آئیے مطالعہ کریں الف الفام ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات یعنی قطع کرنا الگ الگ پڑھنا ان کا مفہوم ہمارے علم نہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے اور حضور نبی علیہ سلاۃ السلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہم بھی خاموش رہیں البتہ اس کا اجر ملتا ہے ترمیزی شریف کی روایت الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں آتا ہوتی ہیں ہمیں مفہوم نہ بھی معلوم ہو تب بھی قرآن اتنا پیارا اتنی پیاری نعمت ہے اللہ کی کہ بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کا اجر ملتا ہے یہ دلیل حضور کی حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ عفی یہ کتاب ہے اس میں کوئی کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کے کلام کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے باقی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا نے بھی ایک بات کہی تھی سینچری میں سورج کو کھڑا کھڑا کر دیا تھا صدی کی سائنس میں کے جو ہے اس کو گھمانا شروع کر دیا تو بڑے بڑے بھی بڑے دعوے نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ میری یہ بات کبھی چیلنج ہی نہیں ہو سکتی یا اس میں کوئی فردر کی گنجائش نہ ہو یا اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی یہ بندہ کہہ نہیں سکتا یہ داما صرف خالق کائنات کا ہے جیسے کائنات کو پیدا کرنے کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا پیدا کرنے کا دعوی نہیں کیا اسی طرح کہ کوئی شک نہیں صرف خالق خالق کائنات ہی دعویٰ کر سکتا ہے لا ریب فی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدل المتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کل یا پرسوں پڑھ لیں گے تقوع روزے کا حاصل بھی کیا ہے لاء ت تک کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جن کے دل میں احساس ہے کہ اللہ ہے جن کے دل میں احساس ہے آخرت ہے جنہیں یقین ہے کہ موت آنی ہے جنہیں پتا ہے اور یقین ہے کہ کل جواب دہی کرنی ہے اس اکاؤنٹیبلٹی اس حساب کتاب کا خوف رکھ کر ڈرتے ڈرتے پکڑ کا خوف بچتے بچتے نافرمانی سے جو زندگی بسر کرے وہ متقین ہوتے ہیں ابلی یہ صفات نبی علیہ السلام کے صحابے کرام میں تھی اللہ پیش بھی کر رہا ہے اور آپ اور میں ہدایت چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے تو کیا صفات ہیں فرمایا نمبر ایک اللہ مینو نبی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کا ویژن چھوٹا نہیں ہوتا وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے وہ چھوٹی سی دنیا کے چند اربوں خربوں کی نہیں سوچتے وہ ہمیشہ کی زندگی کی سوچتے ان سین نہ نظر آنے والی حقیقتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے میں یقیمون اُن اور وہ نماز قائم کرتے ہیں سبحان اللہ ایمان کے فوراً بعد نماز کا بیان ماننا ہی کافی نہیں اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں اللہ کی ماننا بھی ضروری ہر چند گھنٹوں بعد ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی وسعت قلبی ان کے دلوں میں ہوتی ہے مال کے دیوانے نہیں ہوتے مال کا بت بنا کے اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں وہ لدین ابیما ان ذیل ان ضلع من قبل اور وہ لوگ ایمان رکھتے اس پر اے نبی علی السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ چوتھی بات آ رہی ہے کیا مطلب ایمان والے بڑے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ہم کیا کہتے فرق نہیں کرتے ہم زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں خام خام پر اس پر بھی ایمان جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان جو آپ پر نازل ہوا ہر دور میں رب نے وہی کا سسرا جو قائم فرمایا ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہاں پانچویں بات وبل آخرتی نون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ایمان میں جب ڈیپتھ اور گہرائی پیدا ہو تو وہ یقین ہے ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں فرمایا اولا کا دم وبہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا کا اور یہ لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اللہ مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے یہ پہلا گروہ متقین کا قرآن کی انقلابی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کر کے اس کے تقاصوں پر عمل کرنے والے اور حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے ڈٹ جانے والے اگلی دو آیات میں کھلے پکے کافروں کا بیان جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی مثلاً ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں لے آئی ہے ان ن لوی نہ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا سوا ان ان کے حق میں برابر ہے ام لا اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو خبردار کریں اللہ کے عذاب سے نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے دھرمی کے انتہا پر آ اب وہ مان کر نہیں دیں گے لیکن ایک نقطہ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے وہ تو نہیں مانیں گے علماء نے لکھا حضور کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں سبحان اللہ دین کا داغ اپنا کام جاری رکھے اس کو نہیں کہا کہ تمہارے حق میں برابر ہے نہیں ان کے حق میں برابر ہے وہ تو نہیں مانیں گے تم دعوت کا کام جاری رکھو تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو فراموش کر ڈالا اللہ ختم اللہ اعلیٰ قلوب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وہ اعلیٰ سم اہم ان کی سماج سننے کی صلاحیت پر مہر لگا دی وہ بس اب ساریم ولا اب سارم عشاو اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے مہر کب لگائی جب خود جانتے بوجھتے انہوں نے حق کی قبولیت کی صلاحیت کو کھو دیا دلائل تو واضح ہے آئندہ تفصیل آتی رہے گی مگر جانتے بوجھتے رد کر دیا تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت لے لی اور ان کے دلوں پر اور ان کی سماج پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر, پر پردہ ہے وم اللہ ابنعدیم اور ان کے لیے بڑا ہے یہ کھلے کافروں کا بیان یہ پہلا رکو ہوا دوسرا رکو اکثر بیان منافقین کے تعلق سے کون لوگ تھے کلمہ تو پڑا زبان سے دل سے یقین نہیں کیا ظاہری کچھ چمک چمک مسلمانوں کی شان و شوقت دیکھی تو قبول کر لیا دل سے قبول نہیں کیا دعویٰ ہے لیکن عمل کا ثبوت نہیں دل میں ایمان نہیں اور یہ معاملہ ہوا ہے مدینہ شریف میں منافقین کا عبداللہ بن ابئی اس طرح کے لوگوں کو ذہن میں لے کر آ جائیے اب البتہ یہ اول اول دور ہے ہجرت کے بعد تو ابھی نفاق کا لفظ نہیں آیا بیماری کہا ہے قرآن نے اس کو اور علامات بتا دی تاکہ جو سنبلنا چاہے وہ سنبھل جائے دوسرا رکو ہے فرمایا ومینا سے یقول آمن بہ وبل یوم آخر اور لوگوں میں سے کچھ ہے جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ہوں اور وہ ایمان والے نہیں اس میں دو آرا ہیں ایک یہود بھی موجود ہے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے تم لاکھ اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو اگر آخری رسول کو نہیں مانتے تو تمہارا ایمان نہیں اور منافقین لاکھ اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں دل سے ایمان لا کر تو ان کا بھی ایمان نہیں یوخون اللہ ولدین آمن یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو وما یخن اللہ وما یش ارون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے منافقین کا موضوع سوریہ نسا میں آئے گا سوریہ توبہ میں آئے گا سوریہ نور میں آئے گا سوریہ احداب میں آئے گا سورت المنافقون میں آئے گا جھوٹے بہانے بنانا جھوٹی قسمیں کھا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا سمجھ تھے کہ ہم بے بخوب بنا لیں گے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر معد اللہ نہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے فی قلو مرض ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے فزاد الله اللہ مرضا تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا جو جس طرف چل پڑا اور اسی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے کوئی حق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کی طرف چلا دے گا وہ عذاب آداب علیم بیما کان اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ ادا اللہ تو سیدھو فل عرب اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤن وہ کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں سب سے بڑا فساد کیا ہے زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکاوٹ ڈالی جائے یہ سب سے بڑا فساد ہے اور منافقین آستین کے Saab ہیں جو ایمان والوں کی جماعت میں دڑاڑے ڈالنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور کہہ رہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں حالانکہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں اللہ کا تفسرا الا انهم المفسدون آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں ولاك لا يشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے دعوا کرنا ایمان کا اور خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ دعوی کرنے ایمان والے ہیں اس سے بڑا فساد کیا ہوگا اس سے بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات کیا ہوگی مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے وہ ایدا قیل الحم آس اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں انو امین کما ہاں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے بقوف ایمان لائیں اللہ ان هم هم یہی خود بے وقوف ہیں ولا کی لا علمون لیکن جانتے نہیں کیا کہا جا رہا ہے دیکھو نبی کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ اجمعين یہ پکے مخلص ایمان والے سب کچھ اللہ کے دین کے خاطر لٹانے کو تیار ایسا سچا پکا ایمان لاؤ تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں سنیے گا دنیا پرست ایمان والے کو ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میں تو نمایاں ہو جاؤں گا اور وہ کہتا ہے دیکھو نہ گھر کی فکر نہ کاروبار کی فکر نہ جاب کی نہ کیریئر کی نہ اس کی نہ اس کی تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہے معاذ اللہ اللہ کہتے بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں ان کا ایک اور طرز عمل وہ ادا لق الدین آمن قول وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہم ایمان تو اِلَى اِلَى اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قالو انام عقوم کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان نما نہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں یعنی یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں منافق اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے یہود کے سرداروں سے تعلقات آن انہوں نے بنا کر رکھے تھے تاکہ ہر طرف سے اپنا مفاد جو ہے وہ محفوظ رکھیں تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتے ہو کہتے ہیں نا نا ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اللہ کا تبصرہ اللہ اللہ ان کے استحزا کا جواب دیتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں اللہ نے رسی تھوڑی سی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ اور بگڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں مگر ان شعور نہیں کہ کتنا بڑا خسارا ہے جو مول لینے کوئی تیار ہو گئے ہیں اول الک الذین شربوا غلالۃ بالھدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدین تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے مراد کیا ہے ان کی تجارت کیا ہے دنیا کے چنٹکے کمانے اور دنیا کا کچھ مفاد بچانے کے چکر میں ایمان کی دولت کو چھوڑ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا بس تیس سیکنڈ رک کر یہ سوچ لیں یہ منافقین کا بیان ہے ہم کون الحمد للہ مسلمان الحمد للہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان تھے کلمہ پڑھتے تھے جمعے کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا عبداللہ بن اوبئی پانچ وقت کی نمازوں میں خصوصاً فجر اور عشا میں منافق بھی آتے تھے تو نفاق کا خطرہ ہمیں بھی ہے کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کر لیں اللہ اس بری تجارت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اب دو مثالیں آ رہی ہیں ایک رائے ہے ایک مثال خود کافروں کی ہے اور ایک مثال منافقین کے تعلق سے یہ ایک رائے کے مطابق فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی فلما اضاء ما حوله ذهب الله بنورهم پھر آگ نے جب اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالى نے ان کی ان کی بینائی ان کی روشنی ذھب اللہ بنورہم اللہ نے ان سن کی روشنی کچھ چھین لیا وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور انہوں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں مراد کیا ہے حضور نبی اکرم علی السلام تشریف لے آئے ہدایت کی روشنی اپ پھیلا رہے ہیں لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی جیسی لوگ کھلے کافروں کی تمثیل ہے جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں تو اللہ نے اب ان سے ان کی روشنی لے لی یہ دیکھ نہیں سکتے ثمم بُکم عمیون وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں فہم لا یرجعون بس وہ لوٹیں گے نہیں او کسیبی من السما ایک اور مثال ہے ایک راہ کے منافقین کے تعلق سے ہے او کسیبی من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یا جیسے مثالو آسمان سے بارش برسی اس میں اندھیرے ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی یجعلون اصابعهم فی اذانهم من صداع قضر الموت وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس کڑک اس کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے بالکافرین اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا مطلب یہ بجلی کڑک اس سے کیا مرا اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں اللہ کے احکامات آ رہے ہیں وہ احکام بھی ہیں جو نسبتاً آسان ہیں اور وہ احکام ہے جس میں تھوڑا مشقت کا بھی معاملہ ہے کبھی جان لگانا کبھی قتال کے لیے نکلنا تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے ان کو مشکل لگتا ہے بات کیا ہے کہ وہ جیسے ہمارے محاورے میں ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو آسان لگو تو لگے تو لے لو اور مشکل لگے تو چھوڑ دو یہ آسانی اور نفس کی پیروی ہے یہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں ہے ان کا معاملہ ایسے ہی ہے فرمایا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے یقاد برق یخت قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے کل او الحم مشوفی جب بھی وہ ان پر چمکی یہ اس میں چل پڑے وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ وَجب ان پر چھا گیا تو کھڑے ہو گئے وہی بات کچھ آسانی سے لگی تو چلے مشکل لگی تو رک گئے جان جاتی بھی نظر آ قتال میں جاتے ہوئے تو بھاگ لیے اور اگر مالی غلیمت مل رہا ہو تو رال ٹپکے گی فوراً آ کر کہیں ہمارا بھی سدو ہمسلمان ہم ہے ولاشا اللہ وب اہم وابم اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماج کو چھین لیتا اور ان کی آنکھوں کو ان شعین قدیر بے شک اللہ ہر ہر شے پر قادر ہے چاہے تو ان کو بھی ختم کر دے ان سے بھی بالکل ہی چھین لے لیکن جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلنے دیتا ہے زبردستی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اللہ دینا منو تو میں ان کو